عظم الحمن الحیم اللہ مَََََََََََ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ چوش حسین تو چند کا دنگا ملیال سلام سلامت اور اتوار میں حوالی کا آنگتی سلسلہ درف اصولِ تقادین آنگتی درس و تین شکے تو جرین تہمہ قرآن پاگی باری نتی آخر دو چند بھی کہا دو باری تھوڑا توضیع و چھجب نو اور نشون کی غتی اصول دین وبت بلّہ ملاکت ہیں و کتب ہی اور اسول ہی ولی و ملاخر دن غرادیں ایمان عرارت کہ امن باللہ بلّہ نشی کے ایمان سے احمد ملاکتی فرسون کے ایمان سے احمن ملک و قطب تمام شوبو نکان سے احمنۃ اللہ ملک اور خدائی تمام رسول انبیاء کنگ لاکھ چوبیس ہزار امبیا کن خدنہ بشر ہدایت رسول مل درآمان اور قیمت جا اللہ دا ایمان رے دن بھی باللہ ان اللہ اللہ وارَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ کافی درستنچس ملاکتی حصوں برنگ آقد و چن سینچس و رسلی رسل کی نب امبیا کی نبارنگ عقدن و سیدان یہ وہ قطب ہے آسمانی شعبوں بارینت عقدنمن طبراتن اور یافظگاہ قرآنِ پاک نے جو چن نسبت مان لیا پو شف جگہ یا پندرہ دیو باری نو حضرت سید محمد نربا شاپسی اور سرتِ قادین و باغہ ایک بہ شکر شاپس ذکر بہ ست تو چنٹ و چن کا فنون جساں انتہائی اہم اعتقادات کو لیں نہیں ورنہ حضرت شاشد محمد نبا شاپس نزالہ دی باری خصوصی طور پر تاکید بھی سر اور دو ماہ قرآن پائن خاں و سے عالری خدای سبحانی سے قرآن بارین مداللہ جی قرآن شیش جہلی کا اور چیز جگہ شیش شاہ کا حکم کن اور سے تو انشاءاللہ شاء اللہ الحمان کا کافی کوشش بھی تھی جان لہٰ توضیحات کن بھی تو جو شاست علیہ رحم کی آپ خریدی اوسر تقادین اور صدفی جو مختصر جملات ہیں دونیں توزی حاد پہ تھی ان شاء کا تھن کوشش کوشش بھی دین اداں سے اور قرآن و حدیث سے روشنی مزید کچھ توضحات سام تاکہ یہ قرآن حوالے کا بہتر ہے کی تھی خرم و چند نانے کا تھن چکو اعلیٰ ضروری سے اور ساتھ ہی چونکہ انباش دنیا نے مداں سے کم علمی وجہ سے کہا مداں سنگتی چھشی فون چھشی خدمت گزار کن قرآنی قرآن منقر و سے قرآن میشد خن بے سے دنیا لا معروفی بے نت اور تعامت تکلیف دین چیز کن جن عبارتوں سے ہاں جدا سنگتی کا خون قرآنِ ملچس پر ثابت بے کوششیں جو نا اختلافات بس جبکہ یہ عبارت کن گاما سالوں سال سے آج سے پانچ سال ہزار سال دنوں نے عالم اسلامی حدیث شعبونی سیرتِ شعبنی تاریخ قرآن شعبنی اوسیت بھی دے شعبو نیت پی دے شوبنی دکھ سے سوکھ آساں نہ دے شعب و علسنت الخن الرسو سے قرآن منفی زحمت نہ عالت تشیر خنک السوسِ قرآن منفی زخمت یا سابقہ شعب ویت بھی کرو درغنوشی عالم دین چیخ یا طلبہ سی کووش بھیا نندوی کا خلا قرآن منقری فتوتہ سے ہاں جی سر تو کوشش بھی جنمنی سنگ آتی چھوسی سنگ فون کہ ہر صورتِ کسی کو منکر قرآن ثابت کیا جائے اور چھوجے فون دیکھو مدان لا بہت سے حقائق سے ادان سے پورا میدان سے اپنواسی چھوڑو پوری دنیا کا سے میٹنگ لا کو خاں قرآن مش نہ گامل و سکھو قرآن شیس پنجے نہ خدمت پن اور مچ کو سچائی کے ساتھ قرآن شیش کو قرآن خدمت بھی نیت عرصۂۂ دراز سے قرآنی تعلیم تعلیمی تربیت بھی نہیں نیت, نیت یا قرآن بھی نیت جو دیا نہیں لاپیت پہ خدا سے فتح ہے پی دو لان گام لو سے پوری دنیا آئی مسلمان کافر گامل و سکھو قرآن مش پنجے نہ ہاں دنیا میں وہ بدنام ہو سکتا ہے امہ بلقیم اللہ خلش نقصان مبین بلکہ دے بدنام اس پہ ارحن الخدا نقصانِ خوف بن جو انسان تھے کہ اس ننگ نرے سے تعلق تعمل تھیں مدان اللہ ظاہر زبان اور ظاہر کلام کو غیب ہرے ہو جاتے تو مدعسی سن لگ ایک مسلمان قرآن شیخ پہ ایک مسلمان قرآن خادم ماتا پکن ہے پہ ایک مسلمان سکھ ہو قرآن نے مش دنیا نے معرفی ویات کو حقیقتی نرانتی قیامت کو خاطرین تانے پہ پن الباشوں میں سے اور جو لوگ اس میں سرطور کوشش کر رہے ہیں سستے قیامت کو خاطرن تعانت کسی کا الزام تافیکہ خصوصاً ایک عالم چی نونا نظرین کرائے ویات پہ کوشش بہت خطرناک لسن اور دو باری بورا والا پیٹ پیش برائی ویعت کو ناقابل بخشش گنائیں لیکن کاش قوم حقیق کو سمجھتا بھائی دنیا میں کون تھا نادان مسلمان ہے جو قرآن کو نہیں مانتا کون سا بیوقوف اور احمق مسلمان ہوگا جو قرآن کو نہیں مانتا قرآن تو یہی قرآن ہی تو مسلمانوں کا سرمایہ ہے یہی قرآن ہی تو ہمارے ہاتھوں میں ہے جو ہدایت کے سرچشمہ ہدایت ہے یہ قرآن ہی تو ہے جس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آحرت کو سنوار سکتے ہیں دنیا میں ہم ایک سعادت مان قوم بن سکتے ہیں اور ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں قیامت میں ہم نجات پا سکتے ہیں اور اللہ کے نبی نبی امت کو جو چیز دے کے گیا ہے ایک قرآن دے کے گیا ہے اور فرمایا اس کا ایک شرا مومنوں و تمہارے ہاتھ میں ایک شراء اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا اہل وید دے کے گیا یہی دو تو سرمایہ ہدایت ہے ممبئی علم و رشت ہے انسانیتھلی تمام مسلمان منابع علمی منابع فقی اعتقادی دنگا میں حاصل بیس پو بنیاد ہو جو صحیح نہ غلط تمیز بھی وصیل و ذریعہ قرآن پاک تو ہے تو جس طرح شعب نغتی عقائد الدال صاحب میں ضرورت اور جو باری صحیح نظان معلومات میں ضرورت و چزون تو غسم سی حضرت شاش محمد عربا شفسی قرآن اور باقی آسمانی کتاب کو نباری عبارت فرمت کیا آیا قرآن اس آسمانی کتاب کو نا قرآنی شیف قرآن شیف حراط فن قرآن کس حیثیت ہاں جی تو ایک تو ایک نقطہ ہے کہ قرآن جیسے تمام آسمانی کتب کن سیفن حت ابراہیم کے صعیف ہوں وصن موسائے کا صعیف ہوں وصن آدام نوئی کا وصن باقی بہت سے امبیا کے وصلہ اور ساتھ ہی تورات انجی دی شعبوں مشہور شعبوں قرآن پاک اور دن وقت پہ جسلامہ شعبوں جوں خدا اللہ بشر ہدایت فرے تورات رات حضرت مَ صلام کا انجیل علیہ السلام کا زبور حضرت دعود علیہ السلام کا بپ انجرو عاقد و یہ اقوا تو قرآن روشنی ہر مسلمان لواچب ان چز بنوں دو قرآن وارینوں کے دلحمت و آخری نبی خاتم الانبیاء افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاف کا تو یہ صالیہ عرصین خدا سے چندر بنفت پہ جس جستا ہمہ شعبوں آباد کو اور جوئی بائے بسم اللہ کے نکیو حسین ناشتا جو کہ ایک سو چودہ سروں پر مشتمل ہے مشہور قول مطابق چھ ہزار چھ سو چھسٹھ آیات پر مشتمل ہے جس تحمہ شعبوں بدون کسی کمی بیشک ہے بدون کسی تحریف ہے ایک حرف جو قیامر پر نازل ہو اس میں نہ ایک کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے جو کما حق ہو جیسے صحم پمبر کے بپ ہو یو محفوظ بن جرب دیاقد و ادا مسلمان کنگامی کے واجب دیاقد و سچائی کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ پوری عقیدت کے ساتھ جانے والے دیاقد و یافت پیانگی کا واجب بند دن ذرہ برابر شکش و بیات پنگا مسلمان چلا گنجمند اور قرآن خاص طور پر فضلت بیان بن جن اے آسمانی شعبوں نکاح حضرت شاطر شاپس کا سلم کیا خود حافصی خصوصی طور پر سلوت کی ہوا یہ عجیب ہو لینگوی کا ایمان ایک مشرق ان میں حیثت کا تسلیم یوز خان کو واجب بن ان کت انتا تا تقیدہ یہ آخر یہ اقبائد پر جے سلوک آجوں پئیں کتنے اسلیم پئیں یہ اقباط پر کہ ان الق قرآن شتی کا سخمہ قرآن پاک و توراتا اور تورات پر جو کہ حضرت صاء علیہ السلام کے بپ بھاجپی ونجیلا اور انجیل شعب جو کہ حضرت صاء علیہ السلام کے با بھاجپی بصبورہ اور جو کہ ضبور جو کہ حضرت داؤت علیہ السلام کے باپ بھاجپی و صحوب و کلّا جب اللہ و تمام رسالوں جو حضر بشر ہدایت بھرے باپ بھاجپی عالیہ القرآن الحتِرحیم صیفون مساءِ صیفوں ذکریت تو سابقہ بیا گنگاہ گا, گا نبی گامی کا تام تخ نمی میں شوگوں خدا سے جم گامہ اعتقاد آپ واجبن قرآن تورات اندی زبور اور تمام آسمانی صاحبوں کلو کل گامہ کلام اللہ جم گامہ خد و شو جم گامہ اللہ رب العزت اسی بشر ہدایت حریف حفصا فتبی مختلف امبیاک نے بھفس نہ شعب و اندر کا اعتقادیا کو مدنگامی کا واجب تو رات خدا سے موسائک حفص تاہ اندر انجیر حضر کا ضبور حضرت داود کا اور باقی بہت سے انبیائی کا آسمانی سنتے ہیں رسالوں حفص تعندری کا اعتقادی اقبات کو جو کلام اللہ اندر خدا اللہ نے بھپ شعب اندر ارتقا دیکھو مدن کا واجب تو نے ایک قوم ماموں جیسے مثلاً عیسائیوں قوم طورات خدے شعبین زلۃس عیسائیوں اچھا یہود انجن خدے شعبیندول اسلمت طورات خدے شعبین دلہ اسلمت انجن خدۂ تسلیم میں اور عیسائیوں نے یہودیوں نسقا قرآن کو خدے الحمت شعبین خدا سے محمد مصفاق بھاپنخون میں قوم نسکا لجو کے ایمان میں لیکن جو ہے غرم مسمان ان میں حضرت کا غتی ایمان بس غتی ایمان بورات بو انجی زبور اور قرآن پاک تمام آسمانی سیفوں گامہ خدا اندالم سے بشر حد کے بھاپشتا خود اللہ ہی کلامن کلام اللّہ ہی اللہ کلام اللہ سے بھاپس طاحب وہ مدان گامی کے واجب الودا تورات انج زبور حکم کن حکم معامو قرآن باغین و تغراوں پین اور قرآن یا سابقہ تمام امبیا کو بفی دے تعلیمات کو مجموع امدو جامع نگامین سیلف ہیلپی اور قیمت کا باقی لطف حکم کن قرآن باغیوں اور کچھ احکام مخصوص امت کن نہیں واقعی پر دون خدا سے قرآن مشہور فن دون اب منصوبین دون نثا سند دونوں حکم کو باقی جو ہے قرآن جو ہے بہت انجیل میں تورات زبور مسکین طورات ضبوری قرآن صحیح تو اب آخری عمل وعلیٰ انسانیت ہدایت بھری عمل المدال واجب جو قرآن پاک ان دین جو حکم کو نکاح عمل ودان حکم جو پھر تورات انجیل نے جیسے قرآن حکم جا کر تسل سونا قوم واپاسن میں اختلاف سونا جو اللہ قرآن مقدم کیا بین آخری شعبوں اور خدائے چوپز ہے کامل ترین افضل المبیا سید الامبیا اشرف الامبیا اکمل المبیا خاتم المبیا محمد مصحف صلی اللہ علیہ وسلم و شعبین دوہرے قرآن پاگلا اے شعب و گامی کا تسلخ اور برتری دونوں جو کچھ ایک ودیا گیا بات بو دی شعبوں گامہ خدا کلام جو کہا ادال الاقدہ احباد کو دو واضح بن جنگی سدائی مین ادان گنجائش مت بن چنگے قرآن پاکنوں جو حکم کو اوسط تو وہ علاوہ قرآن پاکن اے عاقدہ چک بہت شادی کا سلب صحت کی ولقرآن اور سہما قرآن پاک و بال لفظ و معنیٰ لفظ اور معنی دونوں لحاظ کا قرآن پاک بولا قرآن پاک امتازہ منصاح القتب سماویت اے تمام نمی نب شعبوں گاما تام سے صحیحوں نے سکھ قبرات ان جن ضبور شک جس تہمہ شعبوں گامہ بچے قرآن پاگلا لفظ مانا دونوں لیا بہتر لفظ سے کا نہیں حاصل ہوتی لفظ لیا کے بات ملبن اے شوبنی نیوں لطح قرآن سماؤں سے علماخ نش قبرات شوبنی خون تحرب پکڑ ان خون دیں تاحیت بات اور خداند عالم سنکھوں کے شعبین تحریر بھی ملچک بھی گارنٹی مانگی لیکن قرآن پاک دے عظیم شعبین کہ قرآن پاکستان تحریر بیعت کی خدا سے گنجائش میس اور قرآن صاف حادثے اگر قرآن تعریف بیت کوشش بھیجنا قلعہ عالم قرآن باغ یاد کرنے کی قطع الوطین درکی سے خدا سے سوچنگائی جو قرآن حیات کو انہوں نے تبدیلی بھی کوشش ہے بھی کوشش بھرنا میسف میت کے میت گہت شو گیمن مطلب ہلاک اور نابود بے خدا قرآن وارنی سلخ میں پہ دو محت پہ دوسرا قرآن پاغ لفظ میں قرآن قرآن کو قرآن و فارق ریسلام اور یہود کدان سارا دل تحمت و خدا علم شیخ شبید جو سکھل قرآن شعبی سے کیوں دو ماہین مائن خدا بھی آشرِ کھیلا سورب قرآن سوربھ دوسرا خواب بھی صورت میں مسل قرآن چوخ اور محمد اور قرآن چوخ محمد نے کہنا قرآن شعبی ہے جی شعبوں کے نام میں دس سور میں, میں, میں ایک آئے کیوں دے ایک سورہ سورج سکھوں جس وقت قرآن کیوں دو سامان آخر اللہ سے آیا دو سامان دوہر قرآن ہاں جی خدا سے قرآن موجود الفاظ اور معنو سات جو مقابلہ بی وزبات پی جون تو شعبی کی عمد بھی بلکہ جو شورا شخو نجوا کی عمد پی کتاب چیزیں بلکہ ایک سورہ نہ ڈرا سر چکن تام تے کوشش بے مکہ قرآن زبان دکھ سے جی خون خون تا جو قرآن بھول بس یہ ایک جملہ بول سکا اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکا شیر انمان مجنونی کلام تو ہمیں تاہم تو یگ کھون لا قرآن تو آئے لس چنگی سے چوز میں کوشش بھی کافی کوشش بھی لیکن جو شیوں سے مجموعی مافل و ملوث پیامبر سامنے کیوں مشکور خدا با ماؤس خدا خواہ ماؤس با جو ملدی سنگھ کھیلے پیامبر محمد سے زلا پھر نتی خدا من اور مکھیوں کیوں محس کھون لا تو صاحب شاست کی والن بھی لفظ والمانہ سامہ قرآن کو الفاظ اعتبار کے ساتھ جی لفظاتیلنج بھی نہیں کنلا لفظ کن بھی اور قرآن دے بلند معرف کن خدائی دے مطالب معنی خن اور قیامت بانی مطالب معنی کُن انسان نہ خدائی بانی پہ دے رابطی معنی خن کائناتی باری نے بیان سف دے حنم نہ ثناسن دن رگین کائنات ہر شہ باری قرآن بحث بھی جنگ باری پہ بلند اور حقیقت پر مبنی مطالب کنجو پہ شعبی سے گاہ شعب اور یا وجہ سے کا مشکین مکہ اور دے دمانی یہود نہ سارا کُن للہ قرآن نہ سخ آئے چکو سے دوہر خدا شاست اللہ تعالیٰ واجب بن خطان قادی آباد پو کہ جسمہ قرآن کو لفظ و معنیٰ دونوں لحاظ کا امتازہ قلع برتری حاصل فوقیت حاصل حسلق حاصلت بن سار قطب سماعیتی تمام نمی نبی شعبوں اور سالوں گام پہ صاہمہ قرآن پار کا برتری حاصلت جسمہ شعبوں ہر قسم تحریر سے جناب بھی اور تاقامت سلطین و تحریب اہمین بن تو دیا قدیہ پسند ادا واضح بن شاد بنمہ قرآن باغبانی خدا خان سے قرآن قسل کی ان نا نہ ضل ال ذکر وََ نا الہ اللہ حافظ خدا خوان سے وادہ کا قرآن بحافل ون الہ اللہ حافظ ان ناپشوں سے تاکتوں سے حافظ اللہ بشوں سے اور جملۂ اور حافظ الشمشوں سے کھیل مخو مندیوں ہر لحاظ کا جملے اسمیشوں سے تاکید بہ س خدا تعالم اس کی چھتکی کا نئی گیل کے ذات کو میت کمد دی قرآن کو یہ حفاظت ان خان اندر خدان دعالم اسلامہ قرآن پاگی آت چونچ تو جب جس چیز کا خدا حافظ ہو اللہ محافظ و بان ہو کس کی کیا ماجال ہے دین و تحریف بھی ادپس اللہ گنجائش بدفت پی جن جن لوگوں نے دنیا میں کوشش کیا خون گوتھوں پھر لفح سے قرآن مقابلے کے حمین ہیں قرآن چاہیے قیمت کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو شدہ دی آباد کو قرآن معافذ اللہ دین صولہ تحریر اعتبار بھی لفح سے کم بےعد بھی لفح سے تھلچ بد بھی صول و خانصہ گنجائش میں اعتبار بن یہی قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے قیامت تک مسلمان گن ہدایت بھر یا شعب السلم اور انسانیت ہدایت بھر خدا سے یا شعب و باقی آباد بن اور یا شعبے کے نجات اضانا نجات تھوپنے سے یہ عمل بے سے تھوئیں بس بخش ہونے سے یوز کیوں رہنا اللہ آباد باخواط با فن با قوم جو جس ہندی قرآن کو سینے سے لگائے گا وہی قوم کامیاب ہوگا سربلند ہوگا ہی دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو قوم اس قرآن کو پیچھے چھوڑے گا اس کو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو اہمیت نہیں دے گا اس کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس میں تدبر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تبہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو وہ قوم یقیناً ذلیل ہوگا بدبہ ہوگا ناکام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسرت دنیا والاخرہ ہوگا تو وہ آگے شاید کے سلم قرآن بال لفظ والمانہ قرآن بال لفظ مانا دونوں لحاظ کا امتازہ دل برتری حاصل القتب اسماویہ نمی نب پے شعبوں گامہ پتہ وفاقالِ ہاں اور تمام آسمانی شعبوں نگاہ جسلحمہ قرآن بلا برتری حاصلت الفن فوقیت حاصل اطن تھسلک حاصلت الطن درے جاشہ تشاست محمد نروا شاہی کسل ویوسل فن شنمداللہ قرآن عظمت کو سمجھ و مغن قرآن شان و منزلت کو سمجھ و مطفن اور قرش کخار قریشی دکھ سوال چیز پیدا پیدوت آیا قرآن پاک جو ہیں قرآن پاک ناجو پن قرآن خوان حق علمت پی خدا اللہ نے علمت پی چاندین و دلیل کیا جب نہ ہاں قرآن آیت ہے آیا جب دونوں نے چوکتے سرح ترین آیت و جس میں اللہ سے کفار کُن لا مشکل لا قرآن منکر کن لا چیلنج میں دین خداسلمی کُل لگیں ابھی بھی سلمیوں ان کل تم پھر بھی شکی بھپس تحفظ قرآن بکا اللہ بنا نئی بندہ محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اللہ بھپس تحفر نئی بند بکا کداں شکون خا تم بے صورتِ مثلِ یا قرآن بن تخرج کداں ہوں وط و شودا کو اور خداں سے جو قرآن بن تو سورج کیوں ملا کتنی تمام گواہ کن کتنی جتنے بھی تعمت قابل شخصیت کنود نہ ادیب کنین شعرا کنین فصیح و بلی شخصیت کو نیود نہ جتنے بھی لوگ تم گما جمع کر سکتے ہیں تم جمع کرو ہاں غیر مسلم جتنے بھی طاقتیں خواہ یہود ہو خواہ نصارہ ہو خواہ سکھ ہندوین ان سے خواہ مشرق ان سکھ غیر اسلام قلند قرآن میشد سے تمام گروہ کن گا عملہ خداندہ عالمِ چینس مین ان کا سلم و دشاخم خدان کھیتی گروہ اور جماعت کو قرآن مخالف پر لکھوں کدان الدان خد سب مل جاؤ ایسے اللہ روح اللہ رخبل ایسے ول من مین نے خدان جہ قرآن بنو تخ بلکہ قرآن ایک سورہ نے برابر خدان سر لکھوں ہاں جی ود الشرمندون علاوہ باقی خدان سولہ اس قدر دنیا پسکدر ان کن تم صادقین پادی خران کھٹراں زر خلینہ کھجڑی خران سچائی نہ کہ قرآن پہ خدا الن کا محمد السل محب فن محب فن زب کی خدان سچائی نہ خدائی علاوہ کھیتی تمام طاقتیں انسانی اور علمی اور قرآن و مقابلہ و خدان سے اور قرآن ایک سر خرکھوں کے فائنل خلو فاضی خدان دل سماعین قرآن ایک سر ان عطۂ نہ تو سنتے سورج وال تو سنتے سورج خوان خدان پی فسا تو بالا جنگ ما جنکھوں سے خدان سورج خوان شماین ومتا خلو خدا سے مزمان بشارت مل کاً لو تو مثل جی سورکھ پہ جہن واخود میزبان پو دین شاخ پہ انسان خود والحجار اور انسان کو نشل فضواشن کن اور دی جہنم بنیں سعید دل دل کا آفرین جس طمہ قرآن بول مشن کنلا جو خدا ان جب و این کار جو محمد مصطفی کا مبب فن دیکھن کُنلہ جو دی خدا للہ مین دیخن کنلا جو دی محمد سے لوللہ فی شہن شاعران کلام ان جو داعران کلام ان کو نے فری میں سید جہنم بار بہ شیر بن دن می گامہ گاما سن تم گاما شاخ بن زیر خدا عالم سے کافر کُ اللہ علیہ اور دو علاوہ خدا سے دید الک آیت وہ کہ نا نہنظل نذک رو نا اللہ اللہ حافظ خدا سے قرآن قسلم دو اللہ وسلّمہ قرآن باغیہ سے آتی ہوں خدا وسلم کی اللہ آتی الباط المبے یا دہ من خلو ہی جسّمہ قرآن بھوئی نوں نہ آگے سے نہ پیچھے سے مراد پر کسی بھی طرقے سے نہ کوئی الفاظ نہ کوئی معنی نونوں صولہ سے سے سوسے من مانی ہاں جی الفاظ کن آیات کن بدلتا مجھے سول و خاصہ کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں جی خدا نے جیسے اتارا ہے وہ ویسے ہی محفوظ رہے گا قیامت تک محفوظ رہے گا دی گارانٹی وہ خدا سے واری میں اور جس لحمش ہو وہ خدا اللہ نے ان دِی خدا سے دی آیا تینوں کہ دین و چیلنج من اور کو خالہ کہ خدان دینش نہ خدا یون ڈرا آیچ کیوں جیس خانہ آیا کا جو ہے تاریخ کون کو نہ یہود نے سارا کنلہ نے تاریخ کبا کی مشقین مکہ اور اہل کتاب یہود نے سارا کن لداں حسن یہود نہ سارا کن لیکن علمی خدان خدا میشن با آسمانی کتاب کو نہیں موضوع نہیں دے بیکا لیکن قرآن تو مائن اور قرآن منفی جی چیلن سبول با مائن اور حتٰ قرآن تخ شو چھوڑو دس آیا چھوڑو شولہ چک چھوڑو ایک آیا چک خوان کیوں او قاصر اور ناتوان لسن چھوت خونو یو فر خون لا جمین میں نے خون جنگ کا راستہ اختیار کیا مشکل مکہ پیامبر نے سے جنگیں بدل بس جنگ عہد بس جنگ خندا بس جنگ حوازن حنین بص جنگ طائف میں تو علاوہ اور کتنے جنگیں اور اہل کتاب نے جسا تمام جو ہے یہود نسارائی مختلف قوم کو جیسے پیامب اللہ جامعیات تیئیس سال عرصین پیامبر حاف الما سنتے جنگ عام بلّہ سرت نگار کو نربشت کی تیراسی جنگ خریف آکن خیا بیا فوس اور ہی جنگ قرآن لیکن دا جی جنگ کن چافیا میں نے کھون لا چاہ نے جیسے علمی مقابلہ بیا مینس کو فار کن لا التاب کھن لا یا سارا سورج ہی کیوں مینس میں ایوان کیوں میں بدل رہا تسلیم میں بدل رہا لبیغ بدل رکھوں اب جام پہ آیا خدا نے زیادہ تعداد طاقت کے استعمال پہ آیا لیکن چونکہ قرآن حق منع محمد مصفحاء صلی اللہ وس خد برحق نوین من خدا سے خدی چسپ روح الرحب اور دی تمام کفوار طاقت کن خواہ یہود نہ سارائن خواہ مشکن کل بچوں جزر عربین مجن مر کا اور اسلام الحمہ دین بو بول بالا و ہر جگہ اسلام علم بو تھنم و چس فن شس بنو قرآن دلحمہ شعبین اور دی ہندو ہدے کا آخری کتاب انجب کا دی والا آسمانی شعبوں میوم انجب کا بس یہی قرآن ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے تامتِ اولیا آئم آدن امت علماء الن مومنین الن مدن غام الطا قیامت تک متِ ہدایت لکشل و قرآنِ پاکن اور تمہ پیامبر سہ خری حدیث ان تارکن حکم سغلین حت البداعی مقیصہ مختلف مقام کے لگی خطاب اللہ حبل جخن پوتے خدائی رسی چکن مضبوط واہ اطرت حل اصل میں ل مسلمان کن جب تک قرآن جب اللہ خدمات قرآن جس طرح نبی سے حکم بسپن ہو اور اہل دامل جس طرح نبی سے حکم بسپن ہو۔ من ان غدہ خوش نصیب کہ غذا سے خدا شرجے کا قرآن دامن سان جس طرح خدا نے رسولی کا سلبیوں بھی یا حساب کے کھلیت بھی اور اہل بیل سان جس طرح خدا نے رسولی حکم بس پی یا تار کوئی کا اور یوی کا مضبوطی کا تو ٹھلی دھی حدان ضرت اُپت بھی اور خصوصاً سہما قرآنِ باغ علوم گن عام بے اللہ دن سن پلا جسمہ شعبے کا زیادہ سے زیادہ غتی معرفت و علم کو تھس چکرا اور تاب یہی کتاب ہے کہ جو عتی نجات کو دنیا حرت میں اس کی سعادت وقتی خوش باختی دو خدی کتاب کو صحیح معرفت کو ضرورتی تھوج بنو پر ودیگا رنگی علاحمہ قرآن پاگی صحیح معرفت سو سے دی کا محکہ ہو مضبوط مستحکم غیر متضلزل ایمانیہ سے جو بھی حقانیت بھی کا جو انگاہ میں تحریف مسوح ہند بھی کا لہسو نہ دیں آگے پیچھے مسو ہند بلکہ جیسے اللہ نے فرین نبی کا نازل صوفی یا احساس بھی کا جو باقیت بھی, بھی کا خدا نے اعتقاد یا کو واجب ان شنوں اور یہ اعتقاد کے دکھ سے خدا یا انگران دنیت نمزو قرآن دامن الفلد بھی اہلویت دامن الفلد بہ لکھم اللہ یا اس کا فری شفی عبادت بھی خدائیں گے کا شدوس آمین یا رب اللہ